اما بعد باب شروط حدیث نمبر ایک سو ساٹھ پیج نمبر ایک سو انہتر ون سکس نائن امپلق علی ندی اللہ تعالیٰ عنقال قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادا فصع احدلاح فلیح الصریف ولی توا ولی صلاح یہاں سے صلاد کی شرائط کا بیان ہو رہا ہے کہ نماز سے پہلے نماز کی کچھ شرطیں کون کون سی شرطیں ہیں ان کا ذکر یہاں آئے گا مختصر طور پر ویسے نماز کی شرائط میں سے تہارک کا ہونا ضروری ہے یعنی آدمی کو غسل کی ضرورت نہ ہو بڑی ناپاکی سی و پاک ہو اسی طرح سے وضو باوضو ہو اسی طرح سے نماز کی شرائط میں سے مستقل ایک باب آتا ہے نماز کے اوقات کا جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے اسی طرح سے نماز کی شرائط میں سے قبل طبلہ رخ ہونا بھی ہے اور نماز کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ جگہ پاک ہو یہ سب شرائط میں سے ہے آج جو بیان ہے وہ وضو کے تعلق سے ہے پیچھے آپ کو لوگ ایک حدیث سن چکے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لائق بن اللہ صلابم بغیر طہور ولا صد قطم بن غلول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو بغیر طہارت کے قبول نہیں کرتا ہے اور نہ حرام مال سے صدقہ قبول کرتا ہے تو نماز کے قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی پاک ہو باوضو ہو اسی کا بیان یہاں پر ہے ایک دوسرے انداز سے حدیث ہے تالقبل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کی حالت میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے یا ہوا خارج ہو جائے فسا افسو ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہونا نماز کی حالت میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ واپس جائے نماز توڑ دے ولی تو اور وضو کرے ولی عید صلاح اور نماز پھر سے پڑھے ولید صلیح کا مطلب نماز کا اعادہ کرے تو اس حدیث سے یہ معلوم حدیث صحیح ہے اس کو صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ تمام سنن اربا اور مسند احمد وغیرہ میں حدیث کو ذکر کیا گیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر حالت نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرے وہ وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پچھلی پڑھی ہوئی نماز اس کی کیا ہو جائے گی ہاں ختم ہو جائے گی اور پھر سے اسے آ کر کے نماز के پڑے گی اگر امام کے ساتھ اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے کوئی امامت کرا رہا ہو تو وہ ہٹ جائے اپنی جگہ سے پیچھے سے کسی آدمی کو امام کی جگہ آ جانا چاہیے اور امامت کرائے اور نماز مقتدی پیچھے پڑھتے رہیں گے امام کے لیے یہ حکم ہے اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو نماز ٹوٹ جائے تو جماعت سے نکل جائے اور جا کر کے وضو کرے اور وضو کر کے جب وہ دوبارہ جماعت کے ساتھ شامل ہوگا اگر اسے جماعت مل جاتی ہے تو جہاں سے ملے گی وہ اس کی پہلی رکعت ہوگی پچھلی پڑھی ہوئی نماز کیا ہے اس کی لغم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن اپنے ہاں کچھ ایک دوسرا مسئلہ سمجھ بھی آتا ہے وہ کیا ہے ہاں کہ اگر کسی کے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جائے وضو کر کے آئے اور جہاں سے اس جہاں سے اس کا وضو ٹوٹا ہے وہیں سے وہ آگے کیا اپنی لماز مکمل کرے اس طرح کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا اور ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا بات سمجھ بھی آ گئی کوئی سوال جیسا اماب <تصفح> کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر سے سن لیجئے امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو امام ہٹ جائے گا پیچھے سے کوئی مقتدی اماب کی جگہ لے لے گا اور نماز وہ کانٹینیو نماز کرے گا مثال کے طور پر قیام کی حالت میں امام صاحب کا عضو ٹوٹ گیا تو امام صاحب وہاں سے ہٹ جائیں گے <coughs> پیچھے جو مقتدی ہوں گے ان میں سے کوئی آگے بڑھائے گا اور قیام کی حالت میں جیسے دو رکعت ہو چکی ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہیں تو اب وہ تیسری کانٹینیو وہ نماز چلے گی میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ کانٹینیو نماز پڑھائے گا نماز نہ مقتدی توڑے گے اور نہ وہ توڑے گا جو امام بن رہا ہے صرف امام وہاں سے ہٹ جائے گا امام کی نماز ٹوٹ جائے گی پیچھے مقتدیوں کو ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ان کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بلکہ کہا کیا جاتا ہے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیا لیا نی منکم اولو کہ میرے پیچھے میرے قریب اس سے قریب نماز میں وہ لوگ ہو جو سمجھدار قسم کے لوگ ہو اہل علم ہو ہاں اہل علم ہو سمجھدار لوگ ہو جنہ جی دل کی معلومات ہو وہ لوگ امام سے قریب ہو پیچھے یہ نہیں کہ کوئی بھی آ کر کے نماز کے اماب کے پیچھے کھڑا ہو جائے جگہ مل گئی اس لیے جو علماء ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہو, حفاظ ہیں جن کو امابت کے مسائل وغیرہ معلوم ہیں ان کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ امام اگر بھول جائے تو ان کو لقمہ دے سکے بتا سکے اور اسی طرح سے اگر اس طرح کی کوئی استراری حالت مجبوری کی حالت پیش آ جائے हा? تو ایسی صورت میں وہ مسئلے کو سمجھ سکے اور امام کی جگہ لے سکے امام کی جگہ لے سکے پہلی رکعت میں اگر امام اختیارات کرا رہا ہے <coughs> احباب کے پیچھے اگر اچھے لوگ نہیں ہیں تو اب جو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں اب ان میں سے کون جائے آگے ادھر سے آنا پڑے گا کسی کو تو اس لیے جو احباب کے پیچھے اہل علم کو ہونا چاہیے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اچھی قرآن کی اچھی والی بات ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ ان کو قریب ہونا چاہیے جی زیادہ مسائل نہ پوچھیں تاکہ ہم مکمل کر سکے ہاں جی آپ کچھ سوال بھائی کا یہ ہے کہ اگر یہ امامد کے مسائل میں یہ سارے مسائل آ سک گے اگر آگے کوئی باب ہے اس طرح کا تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے دوسری یا تیسری رات نماز میں دوسری یا تیسری رکعت میں اس کو یاد آیا کہ میں تو بے وضو تھا میرا وضو ہی نہیں تھا یا کچھ اس طرح کی بات اگر پیش آ جائے تو امام وہیں سے ہٹ جائے گا آگے جو پیچھے جو مقتدی ہوں گے ان میں سے کوئی آگے جائے گا نماز پڑھا دے گا انشاءاللہ باقی لوگوں کی نماز ہو جائے گی بالکل ایسے ہی جیسے کسی امام نے نماز پڑھا دی نماز پڑھانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ ہاں وہ بے وضو تھا تو پیچھے مقتدیوں کی نماز کیا ہوگی ہو جائے گی ان کی نماز خراب نہیں ہوگی دیکھیے دیکھیے اگر کچھ کسی شخص کا بیماری کی وجہ سے اگر وضو نہیں رہتا کسی شخص کا بیماری کی وجہ سے وضو نہیں رہتا مثال کے طور پر پیشاب کے قطرات کی شکایت ہے اس کو جس کو سلسل البول کی بیماری کہتے ہیں یا اسی طرح سے گیس کی پرابلم ہے کہ اس کا ہوا اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے ہر دو چار پانچ منٹ بھی وہ باوضو نہیں رہ پاتا اس طرح سے تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ وضو کرے اور جس نماز کا وقت ہو اس نماز کے وقت میں جو سنت وغیرہ ہو وہ پڑھ کر کے فرض نماز پڑھ لے انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرے گا اس کی مثال ہمارے پاس آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کتاب و میں گزری ہے کتاب و میں کیا گزری ہے کہ اس عورت کی مثال آئی ہے کہ جس کو بیماری کا خود جاری ہوتا ہے جسے استحاظہ کہتے ہیں اور عورت کو مستحدہ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہوتا ہے کہ خون برابر جاری رہتا ہے عورت جو ہے عورت کا خون نہیں رکتا کب آ جائے یا کب کس طرح سے نکلتا رہتا ہے تو اس حالت میں عورت باوضو نہیں رہ پاتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ وضو کرے عورت نباس پڑھے لیکن ایک وقت کی نماز ایک وضو سے پڑھے گی وہ دوسرے وقت کی کے لیے اس کو ہاں دوسرا وضو کرنا پڑے گا یہی حکم اس کا ہے کہ جس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا گیس کی بیماری ہے وضو باقی نہیں رہتا یا پیشاب کے قطرات کی شکایت ہے سلسل البول کی بیماری ہے یا اس عورت کی کا مسئلہ ہے تو وہ وضو کرے گا اور نماز پڑھ لے گا اس میں کوئی اللہ تعالی کی طرف سے رخصت ہے دین آسانی کا نام ہے آگے رضی اللہ تعالی عنہ قالت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لائق بل اللہ الا خبار روا القبصہ اللہ سی یہ حدیث صحیح ہے یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بالغہ عورت کی نباز نہیں قبول کرے گا مگر دوپٹے کے ساتھ یعنی اب یہاں پر عورت کو عورت کا لباس کیا ہونا چاہیے اس تعلق سے بات چل رہی ہے یہاں پر عورت کے تعلق سے کہ عورت کو نماز کی حالت میں کتنا پردہ کرنا چاہیے ایک تو چہرہ کھلا ہوا ہو عورت کا اگر غیر محرم وہاں پر نہیں ہے تو گھر میں نماز پڑھ رہی عورت اور محرم گھر میں ظاہر سی بات ہے تو وہاں پر عورت چہرہ کھول کے نماز پڑھے گی اور یہ ہتھیلیاں بھی اس کی کھلی ہوئی رہے گی ہتھیلیوں کے ساتھ اب اور دیکھا یہ جاتا ہے عورتوں کے عورتیں خاص کر کے توجہ دے اور مرد بھی گھر میں خیال رکھیں کہ عام طور سے عورتیں جو قمیص بنواتی ہیں سلواتی ہیں ان کی آستین مردوں کی آستین سے چھوٹی ہوتی ہے کچھ آستینیں تو یہاں تک ہوتی ہے آدھے بالکل بازو تک ہوتی ہے ہاں اور کچھ آستینیں اس سے نیچے زراع تک یعنی کوہنی کے نیچے تک رہتی ہیں لیکن کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آستین یہاں تک رہتی ہو کلائی تک رہتی ہو تو وہ عورتیں بھی وہ عورتیں جن کے آدھی آستین کی قبیص ہے یا اسی طرح سے چھوٹی آستین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہاں نماز پڑھتے وقت ہر ہاں پردے کا خیال رکھے کہ پوری آستین فل آستین تک جو ہے ان کا بد ہونا چاہیے کیونکہ یہ نماز کے شرائط میں سے ہے نماز کے شرائط پہ کہ فل آستین تک ہونا چاہیے یہ ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہو ہتھیلی صرف بس یہ جو ہتھیلی ہے یہاں تک اور عورتوں کا یہاں تک بند ہونا چاہیے یہ ضروری ہے اس کے لیے چاہے عورتیں اصل کوئی اپنا اسپیشل طور پر مخصوص طور پر وہ وہ بنوائیں میکسی وغیرہ اس ٹائپ کی بنوائیں کہ نماز کے وقت وہ آبایا ٹائپ کی چیز ہو جو ڈال لیں اس کو یہاں تک ہو اگر قبی سیاح تک ہے یا فلاستین نہیں ہے تو اس طرح سے عورتیں کر سکتی اسی طرح سے عورتوں کے قدم کے بارے میں ایک آگے حدیث آ رہی ہے آ, اس میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قدموں کو بھی پاؤں کو بھی بد ہونا چاہیے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور بھی اس طرح کی روایت پیش کی جاتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی روایت صحیح نہیں ہے تو نماز کی حالت میں عورت کا پورا بدن بند ہوگا صرف چہرہ ہتھیلیاں اور قدم کھلا ہوا رہے گا بس اور ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کا تخنا کھلا ہوا ہوگا نماز کی حالت میں بھی اور ویسے بھی کھلا رکھنا چاہیے اور عورتوں کا لباس جو ہوگا وہ تخنے سے نیچے قدموں پر ہوگا قدم کے اوپر والے حصے میں ہونا چاہیے تو نماز کی حالت میں اس کا ٹکرا بد ہونا چاہیے اس کے نیچے اس کی شلوار کا حصہ ہونا چاہیے یا جو کچھ بھی جو لباس ہو عورت کا ویکس یا جو کچھ بھی ہو تو اس طرح سے ہونا چاہیے بعض علماء الخصوصاً یہاں کے علماء یہ کہتے ہیں یہاں کے علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کا پاؤں بھی بد ہونا چاہیے عورت کا پاؤں بھی بد ہونا چاہیے ہاں نماز کی حالت میں تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ آدمی عورت لباس کی حالت میں اگر کوئی ایسا لباس ہو جس سے کہ کیا کہتے ہیں پاؤں کے پاؤ کا اوپر والا حصہ بھی ڈھکا ہوا ہو تو بہتر ہے افضل ہے لیکن یہ ضروری اور واجب نہیں ہے اس کے علاوہ اور بدل کا کوئی حصہ عورت کا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ عورت کے بال بھی بند ہونے چاہیے اور خاص کر کے نماز کی حالت میں عورت کو خیال رکھنا چاہیے کہ عورتیں وہ جو باریک سا دوپٹہ جارجٹ کا یا کسی اور چیز کا باریک سا دوپٹہ ہوتا ہے اب اس سے عورتیں جو ہے اپنا سر اور سر پہ لپیٹ لیتی ہے اب چوٹی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے نیچے تک لٹکتی رہتی ہے نماز کی حالت میں تو وہ چوٹی بھی بند ہونی چاہیے بال بھی عورت کے نماز کی حالت میں بند ہونے چاہیے چاہے کبھی اس کے اندر عورت کر لے یا اوپر سے کوئی امایا ڈال لے یا کوئی ایسی چادر ہو یا بڑے بڑے بڑے اسکاف آتے ہیں اسکاف بڑے بڑے آتے ہیں عورت اس کو لگا کر کے نماز پڑھے بال عورت کے بد ہونے چاہیے جی وعن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال ان کان الثوم فلتحب یعنی ول مسلم و بن فصر یہاں مردوں کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسا ایسا کپڑا ہے جو بڑا ہے اس زمانے میں بڑی تنگی رہا کرتی تھی لوگوں کے یہاں ہاں हा? بڑی تنگی رہا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر کہا اول کن لکن کیا تم میں ہر آدمی کے پاس دو کپڑے ہیں یعنی ایک کپڑا نیچے لنگی اور ازار کے طور پر اور اوپر چادر پڑھنے کے لیے ایک کپڑا بیچاروں کے پاس ہوتا تھا اللہ اکبر کیسے زندگی بیچارے کس طرح سے بڑے ایمان کے حساب سے تقوی پر حیضگاری کے حساب سے ہم سب لوگوں سے کتنے اچھے تھے اور ہم لوگوں سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ہم لوگوں کے پاس تو کپڑے ہی کپڑے خواتین کے پاس تو اٹائچی ہی بھری رہتی ہے ہاں کپڑے ہی کپڑے ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے بہرحال تو کپڑے ہی کپڑے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمت کا اظہار ہو اچھی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابع رضی اللہ تعالیٰ علسے فروایا کہ اگر کپڑا واسے ہو یعنی واسے کا مطلب کشادہ ہو بڑا ہو کپڑا تو اسے تم لپیٹ لو خوب اچھی طرح سے صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر ایک لفظ اور ہے کہ اس کو ایک طرف کو دوسرے طرف پھینک لو یعنی اس طرح سے بڑا کپڑا ہے تو ایک ایک کونا اس طرف پھینک لے داخلہ طرف ایک کوڑا باہر طرف پھینک لے یعنی اچھی طرح سے لپیٹ لے کہ کدھا بھی بدھ ہو جائے ہاتھ بھی اور اس طرح سے اچھی طرح سے پردہ پوشی ہو جائے اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ وہ انکان ابیقن و تضرب ہی اور اگر کپڑا چھوٹا ہو بن کا مطلب کپڑا تنگ ہو اتنا بڑا نہ ہو کہ جس سے اظہار اور قبیص دونوں کا قاب لیا جا سکے یا اظہار اور چادر اظہار جب بھی بولا جائے تو اظہار کس کو کہتے ہیں نیچے والے حصے کو یعنی لگی یا اور اس طرح کی تو اگر اظہار کے لیے کافی ہو اور اوپر چادر کے لیے نہ کافی ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کو اظہار بنا چاہیے نیچے والا حصہ کم از کے نیچے والا حصہ ہاں نیچے سے لے کر کے جہاں تک پہنچے तخ, گھٹنے تک اس کے نیچے اس کو ڈھک لینا چاہیے باقی آدمی کے پاس مجبوری ہے تو رواز پڑھ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آدمی کے پاس مجبوری کی صورت میں آج کل تو ایسا بہت ہی کم سوچا جا سکتا ہے لیکن آج بھی دنیا میں جنگل اور جو ہے بادیا نشیرے سے لوگ بھی ہیں ہاں جن کے یہاں غریبی ہے یا جن کی پہنچ نہیں ہے یہ سب سارے مسائل جو ہے اسلام کا آفاقی ہے ہمیشہ کے لیے اور ہر جگہ کے لیے ہے کبھی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے آدمی کو ہاں خوشحال آدمی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کبھی ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر پورے ب... پورے بدل اور جسم کو ڈھک دے کے برابر لباس ہے تو پورا جسم آدمی ڈھکے ہاں جسم لباس کے ہوتے ہوئے ہاں آدمی کپڑا اتار کر کے نماز نہ پڑھے یا صرف جو ہے نیچے والے حصے کو پہن کر کے نماز پڑھے بدل کھلا ہوا ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر تنگی کی صورت ہے تو جہاں تک ممکن ہو جہاں تک ممکن ہو آدمی جو ہے نیچے والے حصے کی سطر پوشی کر لے اور نماز پڑھے آگے ایک حدیث اور ہے والا ہما اور وََا یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے حدیث ابی حرۃ رضی اللہ تعالی عنہ لا احدكم فطل الثوب الواحد صعٰ على ہی شعیع صحیح بخاری صحیح وسلم کیا اب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص سے کوئی شخص سے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ اس کے کاندھے پر کوئی چیز نہ ہو یعنی اگر ایک کپڑا ہے اور ایک کپڑا بھی اتنا بڑا ہے کہ اس سے آدمی اپنے کاندھے کو ڈھک سکتا ہے تو پھر اپنے کاندھے کو ڈھک لے بغیر کاندھے کاندھوں کو ڈھکے ہوئے نماز نہ پڑھے معلوم یہ ہوا کہ مردوں کے لیے نماز کی حالت میں گھٹنے سے لے کر کے کاندھوں تک یہ نماز کی حالت میں چھپانا ضروری ہے اور شرط ہے مردوں کے لیے مردوں کے لیے کاندھے سے لے کر کے یعنی یہ سب لیجیے بازو یہ بازو کا تھوڑا سا حصہ یہ لے یہ لے کر کے یہاں سے گھٹنے تک جو ہے گھٹنا بد ہونا چاہیے ہاں یہاں تک یہ مردوں کو نماز کی حالت میں چھپانا ضروری ہے اس لیے ہاں اگر کوئی شخص ہاں سنڈ و بنیائین سنڈو بنیائی سمجھتے ہیں نا آپ ہاں سنڈو جو ہوتی ہے کٹی ہوئی جو ہوتی ہے جس میں بازو پورے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس بنیائن میں یا اس طرح کی ٹی شرٹ میں نماز نہیں ہوگی اگر آدمی کے پاس ہے تو اس میں نماز نہ پڑھے اسی طرح سے اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے وہ کیا پہنتے ہیں ہاف پینڈ پہن کر کے چلے آتے ہیں نماز پڑھ اور رکو اور سجدہ کرتے ہیں تو ان کا گھٹنا کیا ہوتا ہے کھل جاتا ہے ایسا آدمی مجبور ہی ہوئے عام طور سے یہاں پر سعودی شباب کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کہیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں کھیلتے اولتے رہتے ہیں تو نماز کا احتمام ان کے یہاں ہے ضرور کہ اگر وہ اپنا یہاں یہاں تک بھی پہنے ہیں تو چلے آتے ہیں مسجد میں ہاف پینٹ بھی پہنے ہیں تو مسجد میں چلے آتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں لباس حالانکہ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے ہاں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کیا ہاں بھائی اس حالت میں الباس نہیں ہوتی ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ چلو اتنا اتبد ہے اتنا اتبد ہے چلیے پڑھ لیے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو ان کو بتانا چاہیے ان کو بتا دینا چاہیے اور وہ شمع باندھ بھی لیتے ہیں اس کو ہاں اور کہنا چاہیے ایک دعا دینی چاہیے زاد کلّہ ارسد والا تاؤد ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی جو نبی صلی میں رکوع کی حالت میں دوڑتے ہوئے بے شامل ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاک فرمایا تھا اور کہا تھا ولا تعود کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمہاری اس لالچ کو شوق کو بڑھائے زیادہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرنا تو ان کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ زادہ اللہ ارسن والا تو کہ okay, اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو بڑھائے کہ تم اس حال میں ہاں نماز پڑھنے کے لیے چلے آئیں یہ نہیں سوچا کہ ہاں چلو اب گھر جائیں اور گھر میں پورا کپڑا پہن کر کے تب آئیں ہاں اب نہیں معلوم تھا اس لیے ایسا کر لیتے ہیں لوگ یا جس کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو نماز کی حالت میں کاندھا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے البتہ اگر فل بنیائی ہے یا فل ٹی شرٹ ہے تو اس ٹی شرٹ میں نباز ہو جائے گی کوہلیوں کا بند رکھنا ضروری نہیں ہے جیسے الیاس بھائی پہنے ہیں اپنے عبدالصََََََََََََََََََََََََََََََد بھائى بہن ہیں جو ٹی شرٹ عام طور سے ہاف جو ٹی شرٹ ہوتی ہے یہ یہاں تک جس سے جو ہے آدھا بدھ ہوتا ہے آدھے بازو تک ہوتی ہے تو اس طرح کی بنيائن ميں نماز ہو جاتی ہے اپنے ہاتھوں مسجد میں کوئی اس طرح سے پہن کر کے چلا جائے گا تو اس کو باہر ہی کر دیں گے ہاں لگتا ہے سعوديہ سے آيا ہاں تو اس طرح كى نماز ميں اس طرح كى بنيائن ميں نماز ہو جائے گى اور بغیر ٹوپی کے بھی رواج ہو جائے گی ان شاء اللہ جی چلیے یہ بنیاان کا گلا اگر نہیں اس میں کوئی بلیائل کا گلا اب ایسا ایسا نہ ہو کہ ہاں بالکل بلیائڈ ہی آدھی بلیائل ہو پورا سینہ کھلا ہوا ہو اس طرح سے اگر ہے تو وہ تو پورا کھلا ہوا رہے گا اس پر احتیاط کرنی چاہیے البتہ بنی جو نارمل بلیائی آتی ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ضعیف ہے لیکن لیکن عورت اپنا جسم نماز کی حالت میں ڈھکے گی اس کا اس تمام حدیثوں سے بہت ساری حدیثوں سے البتہ پاؤ کے بارے میں پاؤ کے بارے میں ابھی بات آ چکی ہے کہ پاؤ ڈھکنا ضروری اور واجب نہیں ہے اب میں رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا سوال کیا اتصلی مراۃ فی درع و خبار کہ کیا عورت ایک قبیص میں اور خبار کہتے ہیں کس کو اوڑھنی کو یا دوپٹے کو دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے قمیص ہو اب دوپٹہ ہو کیا اس میں نماز پڑھ سکتی ہے سوال کیا انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قمیص اتنی لمبی ہو جو نیچے تک ہو جسے آپ آج میکسی کہتے ہیں ہاں میکسی کہتے ہیں اگر قمیص اتنی لمبی ہو کہ قدموں کے اوپر والے حصے تک پہنچ جائے وہاں تک ڈھک لے تو دوپٹہ اور قبیض میں نماز پڑھی جا پڑھی جا سکتی یعنی بیکسی کہہ لیجیے بیکسی کہہ لیجئے اس میں نماز ہو جائے گی گرچہ عورت نیچے والا حصہ یعنی جسے اظہار کہتے ہیں اس کو نہ پہنے نماز اس طرح سے ہو جائے گی جیسے جو ہے عورتیں جو ہے اپنے بعض علاقوں میں ساری پہنتی ہیں یا کہیں لوگ ساڑی کہتے ہیں کہیں ساڑی کہتے ہیں ساڑی پہن کر کے کوئی عورت نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتی ہے اس لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں میں یہاں مشہور ہے کہ عورت اگر ساری پہنی گی یا ساری کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کا لباس ہوتا ہے کہ نیچے انڈر ویئر نہ ہو تو بعض لوگوں کے یہاں ایسا ہے کہ عورت کی نماز کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی عورت کی نماز نہیں ہوگی یہ حدیث اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورتیں بھی کیا کہتے ہیں نیچے ان کا شلوار ولوار کا تصور بہت کم تھا کہ عورت بھی نیچے کچھ اپنا بنا کر کے اسی طرح سے پہن لیتی تھی جو کیا کہتے ہیں اظہار اس کو بھی کہتے تھے اظہار اس کو بھی کہتے تھے وہ نہیں کہ وہ ہوتا تھا کہ بالکل شلوار کی طرح سے دو دو ٹانگیں ہو اور اس طرح سے بہت کم اور اس کا تقریباً اس کی مثال بہت کم ملتی ہے عام طور سے عورتوں کا لباس اس میں بھی وہی تھا جو مردوں کا تھا کہ عورت بھی اب یہ ہے کہ رنگ وغیرہ کا فرق رہتا تھا مردوں کے رنگ میں اور عورتوں کے رنگ میں فرق رہتا تھا لیکن بہت زیادہ اس طرح کا نہیں ہوتا تھا تو اگر کوئی عورت اس طرح سے میکسی پہن کر کے نیچے کا حصہ کیا تک پاؤ تک اس کا ٹکھنا بند ہو رہا ہے عورت کا اور کٹا کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس میں ایک لفظ ہے کہ, یغطی یغطی کہ یعنی اتنا نیچے تک ہو کہ اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے کو بند کر رکھے بند کر لے وہ قمیض تو یہاں پر اس لفظ سے اس لفظ سے بعض علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاؤں بھی بند ہونا چاہیے پاؤ بھی بد ہونا چاہیے لیکن بات آئی ہے بھی حدیث بتائی جا چکی ہے کہ حدیث اس اعتبار سے کہ اس حدیث سے جو لوگ استعمال کرتے ہیں کہ پاؤ بھی بد ہونا چاہیے صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حدیث ضعیف ہے البتہ عورت کا پورا جسم کا بھی پی رحد پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ چہرہ اور عورت جو ہے ہتھیلی کھول کے نماز پڑھے گی پاؤ بھی اس کا کھلا ہوا ہو ہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی اب یہاں سے جو ہے قبل کی کچھ باتیں کچھ حدیثیں آ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فشکل طالق فینا فلاتہ فل فل و یہ حدیث پہلے ترجمہ سن لیجیے عابر ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تاریخ رات میں تھے ایک تاریخ رات میں تھے یعنی اندھیری رات تھی تو ہمارے لیے رات کی نماز کا ادا کرنا مشکل ہو گیا قبلہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا فاشق اللہ تعالیٰ قبلہ قبلہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ ہم کس طرف ہمارا قبلہ ہے دہری رات ہے کچھ ستاروں کی وجہ سے بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تو ہم لوگوں نے نماز پڑھی نماز پڑھ لیا جب نماز پڑھ کر کے پڑاؤ وغیرہ ڈالا وہاں پر رکے اور اس کے بعد جب سورج شروع گویا گویا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ فجر کی نماز رہی ہوگی یہ فجر کی نماز رہی ہوگی کیا ہو سکتا ہے عشا کی نماز رہی ہو کے لیکن طلاعاتی شخص سے پتہ چلتا فجر کی نماز رہی ہوگی لیکن جب سورج طلوع ہوا تو ہم کو پتہ چلا کہ ہم نے تو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی قبلہ شرائط میں سے ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے لیکن قبلہ رخ آدمی ہو جائے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ نماز میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ قبلہ شریف کی طرف یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی ضرورت ہے جی تو یہ آیت نازل ہوئی فائ نما توجہ اللہ کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کا قبلہ ہے ادھر اللہ کا وجہ ہے وجہ سے مراد یہاں پر اللہ کا چہرہ مراد نہیں ہے بلکہ بیان کس کا چل رہا ہے قبلے کا بیان چل رہا ہے اس لیے ادھر جو ہے تمہارا قبلہ ہے یہ روایت اباب ترکی نے نقل کیا اور ضعیف قرار دیا ہے بعض روات کی وجہ سے لیکن اس روایت کو دوسرے طریق سے بہت سارے علماء نے شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو دوسرے محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے جو اس میں سور البن ماجہ کے ہیں اس میں کچھ دوسرے لفظ کے ساتھ ہیں لیکن واقعہ تقریباً یہی ہے تو حدیث کیا ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے معلوم یہ ہوا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی شخص اس اس صدی سے معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھ لی تو آیت کیا ناز کہ تم جدھر نماز پڑھ لو ادھر اللہ کا قبلہ ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سے معلوم کرے قبلہ کے تعلق سے جیسے اندھیری رات ہو خاص کر کے سفر میں ایک چیز پیش آتی ہے یا اسی طرح سے تاریک رات ہو پتہ نہ چل سکا ہو یا کہیں سفر پہ ہو جہاں کوئی بتانے والا نہ ہو رات کا وقت ہو دن میں تو آدمی اندازہ لگا ہاں دن میں تو اندازہ لگا لے گا آدمی جو ہے کہ ہاں کدھر ہے یا اسی طرح سے کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کو کوئی بتانے والا نہ ہو کہ قبلہ کدھر ہے قبلہ کدھر ہے تو جیسے ہندوستان کے ایئرپورٹ وغیرہ پر ہے آدمی اب ایئرپورٹ پر ہے تو آدمی کو پتہ نہیں چلے گا اندر اگر ہے کہ کدھر سم تک کا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کدھر پچھم ہے کدھر مغرب ہے کدھر مشرق ہے شمال جنوب کدھر ہے تو ظاہر سوال کسی سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا کہ قبلہ کدھر ہے ہاں یہ پوچھے گا یہ بھی پوچھ سکتا ہے دوسرے آسان لفظ میں سورج یہاں نکلتا ہے سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر سے نکلتا ہے یہ بھی آدمی کو پتا چل جائے گا تو اس طرح سے اس میں پوچھ لے گے ایسٹ ویسٹ پوچھ لے مغرب کدھر ہے تو وہ اس سے آدمی اندازہ کر کے نماز پڑھ لے گا لیکن اگر اس کے باوجود بھی کہیں آدمی کو ہاں پتہ نہ چل سکے اور اشتہاد کر کے اشتہاد کر کے اپنی سوچ سمجھ لگا کر کے اگر کدھر جدھر اس کو یقین ہو کہ ادھر قبلہ ہو سکتا ہے نماز پڑھ لیں اور بعد میں پتہ چلے کہ غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے تو پھر نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر ہم یہاں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اب اندازہ نہیں ہو رہا ہے ہاں موقع نہیں ملا کہ کہیں رک کر کے ٹرین کے نیچے اسٹیشن پر نماز پڑھ سکے یا سفر میں تو دو نمازوں کو ایک جمع کر سکتے اکٹھے کر سکتے لیکن موقع الویلا کسی کو ہاں کہ چوبیس گھنٹے کا سفر ہے لمبا لمبا سفر ہوتا ہے اپنے انڈیا میں یا کہیں فلائٹ کا سفر لمبا کوئی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں اندازہ لگا کر کے ہاں جدھر اس کو سمجھ گیا ہے پوچھ کر کے روسٹس وغیرہ سے یا وہاں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جہاز کا عملہ جو ہوتا ہے ان سے پوچھیں ہاں اگر پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے نہیں جدھر آدمی کو اندازہ ادھر رک کر کے نماز پڑھ لیں ان شاء اللہ ہو جائے گی بات سمجھ بھائی بھائی کوئی سوال دوست جی ہاں اب اس میں اگر کوئی شخص ٹرین ہے جیسے اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں ٹرین میں ٹرین میں ادھر بھی لائن ہوتی ہے ادھر بھی لائن ہوتی ہے ایک بیچ والی دو سیٹوں کے بیچ میں جگہ گیلری ہوتی ہے چلنے والی جگہ ہوتی ہے تو اگر کیا کہتے ہیں دشواری نہ ہو آنے جانے والوں کے لیے خاص کر کے گلی میں اگر ادھر قبلہ ہو رہا ہے اور ادھر سے راستہ بھی ہے تو وہاں پر اگر اگر اگر, آگر آدمی کھڑے ہو کر کے پڑھے گا پڑھے گا تو ٹرین پہ آنے جانے والوں کے لیے مشکل پیش آئے گی اس لیے کوشش کرے کہ اوپر والی سیٹ پر چلا جائے اور وہاں بیٹھ کر کے نماز پڑھیں جی ہاں یہ حدیث گزر چکی ہے اباب کا سترا مقتدی کا سترا ہوتا ہے اگر اباب آگے ہے تو بیچ سب سے آدمی ضرورت کے وقت گزر سکتا ہے مقتدیوں کی نماز نہیں ٹوٹے گی نہیں کٹے گی ان کے سامنے سے گزرنے کا والی جو حدیث ہے واحد ہے اس پہ پیش نہیں کی جائے گی ایک حدیث بھی حضرت عبداللہ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ چلیے آگے تو یہ حدیث اس کے, اس, اس کے حساب سے یہ پتا چلا کہ آ, آدمی اگر غیر قبلہ کی طرف نماز آدمی نے پڑھ لیا ہے اتحاد کر کے تو اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں بعض امہ کیا ہاں ہے کہ وہ قبل کو واجب مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر سے اس کو نماز دہرانی پڑے گی اگر وقت ہے تو हा, لیکن हा, وقت ہو یا نہ ہو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں چاہے وقت ہو یا نہ ہو چلے آگے حدیث اطوان ابھی ہو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین قبلہ کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہے قبلہ ہے یہ مغرب ہے یہ مشرق اس کے درمیان کیا ہے قبلہ ہے یہ کس کے لیے ہے مدینہ والوں کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ بشق اور مغرب کے درمیان جنوب میں پڑتا ہے یا شمال میں پڑتا ہے خالق کعوت الیہ کے بالکل وسط میں ہے سینٹر میں ہے بیچ میں ہے تو جس کا قبلہ جدھر پڑھتا ہو تو مثال کے طور پر آج ہم لوگوں قبلہ کس کے درمیان ہے مابین شمال و الجنوب مابین شمالِ و الجنوب شمال اور جنوب کے درمیان ہے ہمارا قبلہ تو یہ دور کے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر ہمارا ہاں ہمارا قبلہ یہاں سے مغرب میں ہے پچھم کی طرف ہے تو اب اتنی دور سے ایگزیکٹ بالکل یہ کہنا کہ ہاں بالکل اسی رخ پر بالکل کعبہ ہے ہاں یہ پتہ لگانا ذرا سا آج کل آج کل کے پچھلے زمانے میں مشکل تھا آج کل ہو سکتا ہے بالکل پتہ چل جائے کیونکہ آج کل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے گھڑیا ملتی ہے اور جو ہے قبلہ نما ملتا ہے قطب نما ملتا ہے کیا کیا سب ملتا ہے تو آج مشکل زیادہ نہیں لیکن اگر کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی حارض کی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وقت اور ایسے ہی زمانے کے لیے یہ بیان فرمایا زبانے میں تو بڑا مشکل تھا کہ ہاں بھائی صحیح اندازہ لگایا جا سکے تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشک و مغرب کے درمیان قبلہ ہے مثال کے طور پر کہ قبلہ اب جو ہے مغرب اور یہ شمال جنوب کے درمیان ہمارا قبلہ ادھر ہے تو اب ادھر ہے تو اب ہم کو اندازہ ہو گیا کہ مغرب میں ہمارا قبلہ ہے اب مغرب میں اب جہاں کہیں بھی ہوں گے, ہوں گے ہم میں ہمارا قبلہ کدھر ہوگا مغرب میں ہوگا شرپیا میں سعودیہ میں رہی ہاں سعودیہ میں رہی اس لیے کہ مدینہ والوں کے لیے دوسری طرف ہو جو خانے کا مکہ سے ادھر ہے جدھر ہوگا ادھر ان کا قبلہ ہوگا ہاں جو لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں مکہ سے مغرب میں ہے ان کا قبلہ مشرق میں ہو جائے گا جدہ والوں کا تو اس طرح سے جو ہے جدھر جو ہے جس کا قبلہ ہو اس کے دربیان والا والی صرف دو سمجھ لیں گے کہ ہاں اس کے بیچ ہمارا قبلہ ہے کچھ ادھر ادھر اس میں ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں عام ربیۃ اللّہ تعالیٰ قال رائت رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم على رحلۃ حيث و به کن عليه زاد الباری یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر راحلہ کس کو کہتے ہیں سواری پر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہاں اس طرف جس طرف آپ کی سواری رخ کرتی جدھر بھی آپ کی سواری کا رخ ہوتا اس دھر نماز پڑھتے رہتے ٹھیک ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے بات سمجھ میں تو اس سے کیا پتا چلا کہ جدھر بھی اگر سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں آہ, تو سواری جدھر جا رہی ہے ادھر رک کر کے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی طبلا ہاں رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آ پوری بات سمجھیں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ و کا یہ عمل کس کے لیے ہوتا تھا نوازم. نفلی نمازوں کے لیے نفلی نمازوں کے لیے یہ رخصت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب ہوتے تھے تو ہاں سواری پر بیٹھتے تھے سواری کو قبلہ رک کر کے آپ نماز شروع کر دیتے تھے اور پھر سواری جدھر جاتی تھی یعنی جدھر راستہ ہوتا تھا اب ظاہر سی بات ہے سواری کو جو ہے کنٹرول بھی کرنا پڑتا تھا لگاپ اونٹنی ہے یا اسی طرح سے گھوڑا ہے یا خچر ہے یا گدھا ہے جو کچھ بھی سواری جو بھی سواری تو اس کو اشارے سے اپنا آدمی کنٹرول بھی کرے گا اور نماز بھی پڑھتے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اصل میں قافلے ایک ساتھ چلتے تھے تو اب سواری جو ہے قافلہ چل رہا ہے سواری کا رخ ایک طرف ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے جدھر بھی رخ ہوتا پڑھتے جاتے تھے ہاں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر رکوع سجدہ نہیں کرتے تھے کہ سواری ہے تو اس پر رکوع سجدہ کرتے رہے بلکہ آپ اشارے سے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اشارہ کرتے تھے رکوع اور سجدے کے لیے ہاں ایسے یا تھوڑا سا سجدہ کا ایسے زیادہ اشارہ کرتے تھے ہاں لیکن سواری پر سجدہ نہیں کرتے تھے اسی حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص سے رکو سجدہ نہیں کر سکتا ہے رکو سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر کے نماز جب پڑھے گا تو وہ اشارہ کر کے ایسے ایسے تھوڑا سا کر لے گا لیکن بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے کچھ ٹیبل ٹائپ کا بنا دیتے ہیں اور ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر کیسے سجدہ کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے یہ فکر ہے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پھر کیا کہتے سواری پر تھوڑا سا پیچھے ادھر ادھر ہو کر کے سجدہ کرتے سامنے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا اس لیے اگر بیٹھ کر کے کوئی نماز پڑھتا ہے ہاں تو وہ رکو اور سجدہ کرے گا کیسے اشارہ کر کے ایسا کر سکتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی نفلی نماز نفلی نماز سواری پر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے رکو سجدہ کیا کہتے اشارہ کر کے جی ہاں نماز مسجد میں اگر پڑھے گا کوئی شخص کو رکو سجدہ نہیں کر سکتا ہے معذور ہے بیماری ہے کچھ تو ہاں اب اب ایسے ہاتھ رکھ کر کے اپنا رکو کرنا ہو تو ایسے کر سکتا ہے ہاں جیسے ایسے جھکا سکتا ہے سر اور سجدے کے لیے اور تھوڑا سا جھکا لے گا بس یہی کرے گا اسی کو اشارہ کہتے ہیں اسی کو اشارہ سے مطلب یہ ہے سر سے سر کے ذریعے سے ایسے جھکا کر یہی اشارہ ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں جہاں تک آدمی استطاعت رکھے اشارہ ہے اس کا یہ تھوڑا سا ایک بات اور بھی ہے اس میں کہ سواری پر اور اس میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ یہاں ایک بیماری ہے ایک مجبوری ہے وہاں رخصت ہے سمجھ گئے نا کہ وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ایسے اشارہ کر کے رکو اور اشارہ سدا کر لیتے اشاروں سے پڑھائی علم نے خطرہ دیا کہ اگر کوئی شخص صحیح سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اشاروں سے پڑھ رہا ہے تو امامت نہیں کرا امامت نہیں کرا دیکھیے ایک صاحب نے بھی یہ مسئلہ پوچھا تھا مجھ سے قادری صاحب ہی کے بارے میں اللہ ان کو ہدایت دے بہت کچھ دنیا والوں کے سامنے جو ہے بہت کچھ اسلام کا غلط پیغام پہنچا رہے ہیں بہت ساری غلط باتیں ان کی طرف وہ نشر کر رہے ہیں آج میڈیا ان کے پاس ہے تو انہوں نے جن سے اس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ قادری صاحب نے جو ہے ہاں طاہر القادری صاحب نے بیٹھ کر کے امامت کرائی لوگ کھڑے ہو کر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سنتے, سنتے سن لیجئے کہ اگر امام بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے ادا صلی امام و قائد الفصلود کہ جب امام بیٹھ کر کے نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو بھی کیا کرنا پڑھائے پڑے گا بیٹھ کر کے نماز پڑھی پ, پڑھنی پڑے گی ان کو کھڑے ہو کر کے نماز نہیں وہ پڑھنے کی اجازت ہے بلکہ بیٹھ کر کے وہ بھی پڑھیں گے اور بیٹھ کر کے اگر کوئی شخص امامت کرا رہا ہے تو وہ امامت کرا سکتا ہے نماز پڑھا سکتا ہے ہاں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی صاب کرام بیٹھ کر کے نماز آپ صلی اللّہ علیہ و کے پیچھے نماز پڑھی لیکن لیکن اگر کوئی شخص سے اتنا معذور ہو کہ سجدہ اور رکو بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کی اس کو امامت نہیں کرنا چاہیے اس کی امامت درست نہیں ہے صحیح سالم آدمی کو نماز پڑھانی چاہیے بیٹھنے اور کھڑے ہونے, ہونے کی ایک مجبوری ہے کوئی شخص جیسے مثال کے طور پر کوئی امام ہے امام ہے نماز پڑھا رہا ہے اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ مجبوری آ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے صابق رام کو آپ شاید سواری سے گر پڑے تھے تو آپ کے گھٹنوں میں موچ آ گئی تھی کچھ تو آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھا سکتے تھے نہیں نماز پڑھ سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی سابق رام نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی اس طرح کی اگر مجبوری ہے آدمی کی امام کی تو امام بیٹھ کر کے نماز پڑھائے گا مقتدی بھی بیٹھ کر کے اس کی اقتدا میں نماز پڑھے گی لیکن اگر رکو ہی امام نہیں کر پا رہا ہے اتنا مجبور ہے تو اس کو امامت نہیں کرائی کرانی چاہیے ایسے امام کی نماز کیا کہتے ہیں امامت درست نہیں ہے اللّہ علیہ و کیا انہوں نے اشارے سے نماز پڑھائی تھی مجھ کو تو نہیں معلوم مجھے تو یہی معلوم کہ بیٹھ کر کے انہوں نے نماز پڑھائی تھی اب رکو سجدہ انہوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا اللہ پڑھائی تھی ہاں کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھائی ہوگی تو پیچھے والے جو ہے یہ رقو سجدہ تو کیا نہیں ہوگا زمین پر نہیں کیا ہوگا اشارے سے نماز پڑھائی ہوگی درست نہیں ایسے خود حنفی علماء نے اعتراض کیا ہوں خود حنفی علماء نے کیونکہ برائلوی حضرات کا اور ان کا دیووندی حضرات کا تبلیغ جماعت کا مسلک ایک ہے مسلک سمجھتے ہیں مسائل ایک ہے کیونکہ دونوں ہی امام ابو حلیف ورحمت اللہ علیہ کی تقلیق کرتے ہیں مسائل میں انہی کو فالو کرتے ہیں انہی کی اتباہ کرتے ہیں البتہ اقائد میں دونوں الگ ہیں اب ظاہری طور پر کسی کے ہاں کچھ ہے کسی کے ہاں کچھ ہے وہ سب آپ لوگ وہ موقع نہیں یہاں سمجھانے کا آپ سب لوگ جانتے ہیں تو مکتوبہ ایک لفظ حدیث کا آگے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرض نمازوں میں نہیں کرتے تھے یعنی فرض نماز آپ سنت یا نفلی نماز تحجد خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تو نہیں پڑھتے تھے سفر میں ہاں لیکن تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے لیکن فرض نماز آپ سواری پر نہیں پڑھتے تھے فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ اتر کر کے آدمی زمین پر نماز پڑھے یا اپنی سواری پر اگر ممکن نہیں اس کو लिए کے لیے اس کے لیے جیسے ٹرین کا لمبا سفر ہے کہیں ممکن نہیں تو اس کے لیے کہیں اسٹیشن پر اتر کر کے نماز پڑھے ہو سکتا ہے ٹرین چھوڑ جائے تو ایسی فرض نماز قبلا کا بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے گا البتہ نقلی نمازوں کے لیے تو بہت ساری رخصتیں جی جی ہاں پیچھے والے حصے میں اگر نفلی نماز پڑھ لی پڑھنی ہے تو آدمی بیٹھ کر کے فلائٹ پر نفلی نماز تحجد وغیرہ پڑھ سکتا ہے اشارے سے فرض نماز پیچھے والے حصے پہ فلائٹ کے پیچھے والے حصے پہ کچھ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جا کر کے وہاں پیچھے نماز پڑھ پڑھنے جی کچھ لوگ انڈیا میں آج کل نماز کے لیے ایک الگ علاحدہ تخت بنا رہے ہیں اور وہ تخت کے اوپر مطلب اتنا اونچا ہوتا ہے اور اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اور کر سوال مکمل ہو جا رہی جی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے اس کے تب جیسے کوئی دوسرے ممالک کے میں تب اس جو لازم لازم اگر آپ کا سفر مختصر ہے یعنی تین چار گھنٹے کا ہے ہاں یہاں سے امریکہ جانے والوں کے لیے اگر وہاں پر وہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو اگر نماز کا وقت فوت ہو رہا ہو تو آپ وہاں ایسا کر سکتے ایک صاحب نے کہا کہ ہاں سوال کیا انہوں نے امریکہ جا جانے کا ارادہ تھا تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہم یہاں سے بارہ بجے بارہ بجے جمعہ کا دن تھا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے بارہ بجے بیٹھیں گے اور جب امریکہ پہنچیں گے تو وہاں جمعہ ہم پڑھ سکتے ہیں تو چودہ گھنٹے ہم کیا کریں گے ہم اپنے انڈیا کے حساب سے وقت کا خیال رکھ کر کے اب ظہر کا ٹائم ہو گیا اثر کا ٹائم ہو گیا مغرب کا ٹائم ہو گیا مشاء کا ٹائم ہو گیا کیونکہ بارہ بجے یہاں بیٹھیں گے اور رات بارہ بجے تک کتنی نمازیں ہو جائیں گی ہاں ظہر عصر مغرب شاہ چار نمازیں ہوں گی تو کیا کریں ہم اپنے حساب یہاں کے حساب سے نماز پڑھیں گے یا امریکہ کے حساب سے پڑھیں گے کہ وہاں پہنچیں گے تو جمعہ کا دن یہاں جمعہ کے دن سے بیٹھ رہے ہیں وہاں جمعہ کو پہنچ جمعہ کی نماز پہنچ میں پہنچ جا رہے ہیں تو کیا کہیں کیا جواب ہوگا نماز جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے وقت یہاں بارہ بجے پہنچ رہے نکل رہے تو آپ جب وہاں جا رہے ہیں تو ادھر کا اعتبار نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ ایک جگہ پہنچ کر کے اب کو جمعہ کی نماز مل رہی اور پھر جمعہ کی نماز ملے گی, اثر ملے گی، کی نماز اور فجر کی اب وہی رہنا ہی ہے تو نماز نہیں ہوئی فوت اس صورت میں ہو سکتی تھی یا اس صورت میں فوت ہو جائے گی کہ امریکہ سے ادھر آئے گا امریکہ سے اگر ادھر آئے گا تو ایک دن کا تقریبا فرق ہو جائے گا اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے حساب سے جو اس کی وہاں سے جو چلے گا اس کے حساب سے وقت لگا کر کے وہ پڑھ لے یا اگر مجبوری کی صورت ہے نہیں پڑھ پا رہا ہے بہتر ہے کہ پڑھ لینا چاہیے تو یہاں آ کر کے اس کو نماز دہرانی پڑے قضا ہو گئی اس مجبوری کی صورت ہے اس کو کوئی نماز نہیں پڑھ جی کس کو یہاں سے جانے والے کو یہاں سے اس کو نماز وہ پوری پڑھے گا لیکن اب وہ وقت کے لحاظ سے وہ وہاں جمعہ کا یہاں دن ہے جمعہ کا وہاں دن ہے یہاں بارہ بجے بیٹھ رہا ہے وہاں بارہ بجے پہنچ رہا ہے دن میں تو اس حساب سے گویا کہ وہ جمعہ کا دن اس کو مل گیا جمعہ کی نماز مل گئی اب وہ جمعہ کی اپنی نماز پڑھے گا اثر پڑھے گا مغرب پڑھے گا ایسا پڑھے گا اگر وہ یہاں پڑھتا یہاں کے حساب سے پڑھتا تو کون سی نماز یہاں کے سے نماز پڑھتا تو کون سی کی کی کی یا جمعہ پڑھتا اثر کی پڑھتا عشاء کی پڑھتا اثر کی مغرب عشاء کی پڑھتا اور یہ چاروں نمازیں اس کو ادھر مل جا رہی, مل رہی اس لیے کہ سورت کی رفتار کے حساب سے وہ ادھر مشرق مغرب میں جا رہا ہے اس کے برعکس اگر وہاں سے ادھر آئے گا تو اس کی نمازیں کیا ہوگی فوت ہوں گی اس کو پڑھنا پڑے گا فلائٹ میں یا نیچے چلیے حدیث مکمل کر لیتے ہیں بس بولے ابھی داؤد بالحدیث تقوا تقوا استقبل بلاقت ہی استقبل فقبر صلی اللہ ثم و کان وجہ کا بھی و اسرادو حسن یہ بھی مطلب صحیح حدیث ہے کہ ابو داود کی ہے کہ الرس رضی اللہ تعالیٰ علہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سفر کرتے صلی صلی اللہ علیہ وسلم اور تتوع یعنی نفلی نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا یعنی عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے کرتے تھے تو اپنے اپنی ناکہ کو اپنی سواری کو قبلہ رخ کر دیتے کھڑی کر دیتے قبلہ رخ اور قبلہ رخ کھڑی کر کے اس کو تقبیر کہتے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نماز شروع کر دیتے پھر جدھر بھی وہ جاتی آپ نماز پڑھتے رہتے وہاں قبلے کا اہتمام نہیں کر سکتے یہ نفلی نمازوں میں رخصت ہے اور یہ حدیث حسن باقی اس ان شاء اللہ اگلے درس میں یہ بات جو ہے شروع کا ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد والا علیہ وسابی عجمۂ وسلام علیکم اللہ, اللہ, اللہ <سلام>